بس اللہ صحمد علی علیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محتبہ حسن موجود تمام خیران اور مکتبہ میر شہید میں موجود تمام خیران کو سمجھنے کے بعد اسلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب میں سے بابِ امن معروف نعیم منکر کا دوسرا درس ہے درس نمبر دو اور اس میں سمیر معروف نعم کر کے بارے میں آگے بیان ہو رہا ہے فرماتے امر معروف من کر کرنا امر معروف کرنے والے کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے اور جس شخص کو ہمیں معروف نہ منکر کیا جاتا ہے ہاں جس جی، اور جس کو معروف کا حکم کیا جاتا ہے منکر سے روکا جاتا ہے اس کے بارے میں جو ہے اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے ہم اس میں کیا خامی ہو تو آپ اس کو ہمیں معرو نہیں من کر کریں گے تو حضرت شخص ممنوع فرماتا ہے وہ ہوا یعنی احتساب وہ ضمیر کا مرض احتساب ہے مراد یعنی امر احتساب سے مراد آپ غلط بتائیں امارون منکر کو شارٹ کٹ کے پڑھیں تو احتساب ہے اس کو کھول دیں تو امیر معرون منکر ہے وہ ہوا یعنی احتساب یعنی امر معرو منکر کا یہ عمل فرض العلقایت یہ فرض کفائی ہے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا جیسے نماز جنازہ فرض کے فائی ہے میں کا غسل کا فن تا کا ساری چیزیں جو دفن یہ سر فردِ کفایت یعنی کچھ لوگ اس عمل کو انجام دے دیں تو باقی لوگوں سے یہ واجب ثاخت ہو ہو جاتی ہے یعنی اگر ایک معاشرے میں ایک منکر انجام پا رہا ہے تو اگر ایک بندہ جو ہے امر معروف کا فریضہ انجام دے رہا ہے وہ ان منکرات سے لوگوں کو آشنا کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں ان کو ان سے روک رہے ہیں ہاں جی ان کو آواز ہدایت کر رہے ہیں جو امر معروف کے مراحل ہیں وہ پورا اس کا خیال رکھ رہے ہیں جیسے ہمارا عام طور پر معاشرے میں جو ہے علماء کرام جو خطیب لوگ ہیں جمعہ جماعت کے نمات جمع جمعہ کے خطبوں میں اکثر معاشرے میں موجود برائیوں کے بارے میں لوگوں کو ٹوکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کسی شخص کو انفرادی طور پر کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو جس کسی نے دیکھا اس کو اس سے روکنا اگر وہ سج مجھ گناہ ہے معاشرت تو روکنا ہر صاحب طویض پر واجب ہے یہی شاست فرمان ہے واہ اور یہ ہم معروف کے فرض میں تو فرض نالل کے آٹھ دس نفر یہاں سامنے ان کے سامنے ایک بندے نے کوئی منکر کے اتخاب کیا تو ان میں سے کسی ایک نے اس کو روکا تو باقی سب کو رونے کی ضرورت ہے. نہیں تو یہ فرض کفائے کفھائی کن لوگوں پر فرض ہے لیمن و شخص پر فرض ہے یوم جو تمیز دیتے معروف کو منکر ہے یعنی اس کو پتہ یہ چیز شرن معروف ہے یہ چیز شرن منکر ہے یعنی یہ چیز نیک عمل ہے یہ چیز گناہ ہے منکر گناہوں کو کہتے ہیں معروف نیک عمل کو ہاں جی تو یہ چیز معروف ہے اس کو کرنا چاہیے یہ چیز منکر ہے اس کو ترک کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ہاں جی جو شاخ کو اس چیز کا علم ہو ہاں لمن وہ جو جو تمیز کر سکتے ہیں فرق سے سکتے دے معروف اور منکر میں اس پتہ وہ شرن یہ چیز واجب عمل ہے یہ چیز حرام ہے یہ مخرو ہے یہ مشتاف ہے یہ صرف جائز سے مبع ہے اس ان تمام چیزوں کا اشاء کے بارے میں ہم معاملات عبادات میں ہر چیز اس کو اس چیز کا علم ہو ویت کی واضح صرف علم ہونے کافی نہیں ہے علم ہونے کے ساتھ ساتھ ویئرت کی ببوشاہ جس کو علم ہے ہاں یہ چیز حرام ہے یہ چیز واجف جیسے نماز پڑھنا واجب ہے اس کو پتہ ہے شراب پیننا حرام میں اس کو پتہ ہے پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی جامع معروف کرنے والا خود معروف کو انجام دیتا ہو اور برے کاموں سے اشناب کرتا ہو خود نماز پڑھتے ہیں دوسروں تو خود کو نماز پڑھنے کو لگ کہہ سکتے خود تو شراب نوشی سے رکتے ہیں باقی گناہوں سے دوسروں کو گناہوں سے روکنے کا حکم کر سکتے ہیں <laughs> یہ پہلو جو ہے امر و معروف کے اثر انداز ہونے کے لیے اس چیز کا بہت بڑا دل ہے فرماتے ہیں وہ یش تقیبر معروف ہے یعنی خود جو معروف اور میں تمیز کرنے کے ساتھ وہ معروف کا ارتقاب کرتا ہے یعنی معروف کام یعنی نئے کام کو انجام دیتا ہوں وہ یش تن اور پرہیز کرتا ہو یعنی من کر گناہوں سے اور گناہوں سے اجتناب کرتا ہو دور رہتا ہو معروف کو انجام دیتا ہو تو ایسے شخص پر جو معروف اور من میں تمیز بھی دیتے ہیں اچھے برے میں اور معروف اچھے کاموں کو انجام دیتے ہیں برے کاموں سے خود پرہیز کرتے ہیں ایسے شاعت پر فرض ہے ابارو نہیں منقر کرنا علام ایسے لوگوں پر جو کہ یہ تقیب المنقرا جو منکر کے مرتکب ہوتے ہیں جو گناہوں کو انجام دیتے ہیں مثلا نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے ہیں اس طرح شراب پیتے ہیں مثلا اس طرح جو ہے علامن حلب و شاعط جو ارتقاب کرتا ہے منکر یعنی گناہوں کا ان کو اب اس شاذ کو ایسے لوگوں کو نہیں منکر کریں ایسے لوگوں کو جو یک مرتکب ہوتا ہے منکر کا گناہوں کا وہ یش صنب اور دور رہتا ہے عن اچھے کاموں سے ہے اچھے کاموں سے وہ دور رہتے ہیں برے کاموں سے وہ نزدیک ہوتے سے اس کا ارتکاب کرتے تو ایسے لوگوں کا معروف نین منقر کرنا ہے اور اس کو منکر سے روکنا ہے اور اچھے کام کا اس کو حکم کرنا ہے تو شاہ محمد فیم بغل مسلم پاس لازم ہے اس مسلمان پر جو کہ المعیض تمیز رکھتے ہیں ہاں جی وہ چاہیے اس مسلمان کو جو اس کو تمیز رکھتے ہیں صحیح غلط میں یہ چیز معروف ہے یہ چیز منکر ہے اس کے علم میں کہ اللہ اس کو چاہے اللہ یکسرا یہ کوتاہی نہ کریں سستی نہ کریں فی امر امع ہے منکر میں جس کو ان چیزوں کا تمیز ہے یہ چیز معروف ہے یہ چیز منکر ہے اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ آدمی سامنے یہ آدمی جو ہے یہ منکر کا ارتقاب کر رہے ہیں اور نے کاموں سے دور بھاگ رہا ہے تو ایسے شاعبہ بیماروں نے من کرنے میں ہاں جی یہ صاحب تمیز شاعت کو کوتا ہی نہیں کرنا چاہیے کسی سورج میں اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے تو پن مسلمان کو چاہیے آئندہ بغلسلمز ہے وہ مسلمان جو صاحب تمیز ہے وہ نہ اور نئے کام میں تمیز ہے کون چیز واجف ہے کون چیز حرام ہے کون سی ہے کون مغروع ہے کون صرف جائز ہے وہ ان تمام چیزوں میں تمیز رکھتے ہیں اس کو چین اللہ یق یہ کہ وہ کوتاہی نہ کریں پھی امر معروف کرنے میں وائن یشنی ہوا اور البتہ پھر فرماتے اور معروف نے کر کرنے میں سستی نہ کریں اور ساتھ ہی امر معروف کر کرنے والے شخص کو ایک اور چیز سے شاست علیہ رحمان منع کریں کیونکہ بعض آپ انسان کو جو ہے اپنے ایک دشمن نے اپنے ایک مخالف ہے اس کو کسی گناہ میں مرتکب ہوتا دیکھتے ہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں ودہ کر اس کو گناہ سے روکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو اس کو بری طرح دلیل کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے غوثہ نکالیں اس پر ہاں اپنے سابقہ وہ جو اس کے دل میں جو ہے کینہ ہے اس کا بھی بدلہ ساتھ ساتھ لے لیں اور اس کے ساتھ کوئی زیادہ ہی سختی سے پیش آ جائیں ہمیں بیماروں میں من کر کے بہانے سے تو یہ سے شاید ہیں سے اس سے فرما دیں ساتھی سے اجتناب کیا اندر وہاں یہ ہو رہی ہے کہ کریں پرہیز کا انیش عمل معروف کرتے وہ انیش شوائے ابن نفسانیتیں اپنی نفسانی خواہشات سے اپن غصہ نکالنے کے لیے نہ کریں اپن بدلہ لینے کے لیے نہ کریں اپنے دل میں اس کے بارے میں کوئی کہنا ہے اس کو جو ہے علاج کے لیے نہ کریں ہاں جی دور دور رہیں پرہیز کہیں شوائے ابنفس نفسی خواہشات سے فی اور بیمار مل کر کے حوالے سے بلکہ اس کی نیت صرف یہ ہونی چاہیے حتالیٰ یا کون بلکہ نہیں ہونا چاہے غرض وہ امن معروع مل منکر کرنے کا غرض اور نیت اور ارادہ عل صرف تعظیم المر اللہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کے خاطر چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں سے کہا تم بہترین امت ہو تمہارا کام ہی امن معرو نے کر کرنا ہے اور فرمائے تم میں سے گروہ کا ایسا ہونا لازم ہے جو لوگوں کو اچھے کاموں کی دب دبداوت اچھے کام نیک کام دب دعوت دے دیں برے کاموں سے روکیں تو اس حکم الٰہی کی بجاوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حکم الٰہی کی تعظیم کے خاطر جو ہے اس حکم الہی پر عمل کرنے کے لیے اب معروف احمد کریں لازگ یہاں تک کہ نہیں ان معروف کرنے والے کی نیت اور غرض اللہ مگر تعظیم اللہ, اللہ تعالیٰ کے اس امرو منکر کے بارے میں جو حکم ہے اس کی تعظیم کے خاطر دوسرا وشبقد اللہ الکلّہ اور اللہ خلق بیماری یہاں مخلوق ہے اللہ کے معلوم پر شفقت کرتے ہوئے کیونکہ دیکھیں دنیا میں اگر ایک بندہ مثلا آپ نے دیکھ لیا آپ کے ساتھ جا رہے ہیں ہاں جی اور روڈ پہ سامنے کوئی گٹر ہے اس کے ڈگنا کھولا ہے آپ کو نظر آنے یہ جو ہے اس کی نگاہ نیچے نہیں ہے ہاں جی اور آپ اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں تو جو اس گٹر میں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے آپ اس کو فوراً آگاہ کر لیتے ہیں اس کو اور یا سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں پیچھے کھینچ لیتے ہیں تاکہ وہ گٹر میں نہ گرے اس طرح آپ روڈ کا راستہ ایک بندے کے ساتھ وہ جو ہے دہیان کے بغیر جو ہے بے توجہی سے آگے جا رہے ہیں حالانکہ آگے سے گاڑی تیزی سے گاڑی آ رہا ہے ہاں جی تو ایسے موقعوں پر آپ اس کو سختی سے اس کے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچ لیتے ہیں بھئی دیکھ کے چلو ہاں جی تو ایسے موقعوں پر جب اسے پتہ چل جاتا ہے بھائی جو ہے اس نے میرے بچاؤ کے لیے سختی سے ہاتھ کھینچا مجھے جھٹکا جو تو اس بندے سے نہ صرف ناراض نہیں ہوتے بلکہ اس کے خوش ہو جاتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کر لیتے ہیں تو جس طرح ایک بندے کو مثلا آپ دیکھتے ہیں آگ جلتے ہوئے دنیا میں دیکھیں تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا ہر ممکن طرح سے اس کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کرے گا اس طرح کوئی غرق ہوتے دیکھیں گے تو آپ اس کو ہر ممکن طرح سے اس کو غرق ہونے سے بچانے کی کوشش کرے گا اس طرح اگر کوئی چند آدمی مل کر کسی بندے کو مار کوٹائی کر رہا تو آپ سے کوشش کریں گے اس کو ان سے نجات دلانے کا کیوں دیکھا آپ کے دل میں ان کے لیے اس بندے کے لیے شفقت ہے پیارے محبت ہے کیونکہ وہ انسان ہے تو اللہ فرمان کے پاس یہی جو ہے چیز گناہوں کے بارے میں بھی آپ اس کو گناہ سے روتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی گناہ کا نتیجہ جہنم ہے اگر یہ بندہ یہ گناہ کرتے رہیں گے تو جہنم میں جائے گا عذاب اللہ کا شکار ہوگا ہاں جی اور بحیث کا نعمتوں سے محروم ہوگا ہو سکتے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس پر قہر اور غضب نازل کرے تو ان وجوہات کے بنا پر اس کو اخروی حقیقی عذاب سے بچانے کے لیے اخروی حقیقی جو ہے جہنم کی تغالف سے بچانے کے لیے اور اخروی حقیقی خواجنت کے عظیم نعمتوں کو اس کو مالک بنانے کے لیے آپ نے جو ہے اس کا مل معروف کرنا ہے نہ منقر کر کرنا ہے آپ کا غرض صرف اس کو ان گناہوں سے بچانا ہے اور جہنم سے بچانا ہے آپ کے غلط اس کے اچھے کاموں کا حکم کرنے کے اس کو اللہ سے قریب کرانا ہے اور اس کو جنت جنت کا جو ہے لائق بنانا ہے تو اس نیت سے آپ امن کر کریں اور نہ کہ جو ہے آپ اور اللہ کے حکم ہونے کی وجہ سے اور اللہ کے بندوں کو عذاب علائع سے بچانے کے خاطر اور جنت پہنچنے سے محروم ہونے سے بچانے کے خاطر آپ امن کر کریں گے تو ایسا کرنے والے پر بہت اس کے لیے بہت بڑا ثواب اور عجیل ہوگا تو ہمیں من کرنے والے کا صرف یہ دو غرض ہونی چاہیے اور ذاتی جو ہے اغراض کو خواہشات نقصانی کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے شاہ سید علیہ نے سختی سے ہمیں منع فرمایا آگے فرماتے والا یہ اشتریعہ ہے کہ ایک زیادہ جو ہے دلیری کا مظاہرہ نہ کریں اشترا دلیری ہاں ج زیادہ دلیری کا یعنی عموماً مکت کرنے میں دلیری کا مظاہرہ نہ کریں فیما ان احکامات کے بارے میں ان احکامات کے بارے میں کہ جو کہ لایا اسٹمی والے جس پر اتفاق نہیں ہے امت الاسلامی مسلمان امت اسلام جن مسائل پر اتفاق نہیں ہے ان اختلاف ہے ایک مسئلہ کو ایک, ایک فکر میں جائز ہے دوسرے میں جائز نہیں ہے ایک مسئلہ فک میں جو ہے ایک ہو میں واجب ہے دوسرے میں واجب نہیں ہے تو ایسی صورتوں میں جہاں آپ کو پتہ نہ ہو ہاں جی بھائی یہ چیز آئیے سب کا اتفاقی ہے اختلافی ہے اور شک شکا ہے تو ایسے مسائل میں آپ ایماروں مل کر کرنے میں آپ جو ہے زیادہ جرات سے کام نہ لیں زیادہ دلیری سے کام نہ لیں کیونکہ ممکن ہے ایک مسئلہ آپ کے فقے کے لحاظ سے حرام ہو لیکن دوسرے فقے میں حرام نہ ہو تو وہ بندہ اس کام کو کر رہا ہے تو اسے پتا اپنے فقے میں حلال لے تو اس لیے کر رہے ہیں لہذا آپ اس کو نہیں روک سکتے ہاں اگر آپ کے فقے میں وہ چیز حرام اور آپ کے کا بندہ جو غلط کام کو کرتے نظر آئیں تو آپ اس کو روک سکتے ہیں لہٰذا ایک بہت تفصیلی بحث ہے اس لیے ساز فرماتے ہیں ان لاہش زیادہ دلیری کا مظاہرہ نہ کریں فیما ان احکامات میں لا یسٹ علم امت الاسلم جس پر تمام مسلمان اطفاع نے امت اسلام اس پر اتفاق ہیں اس میں بھی آپ زیادہ امیر معروف کرنے دلیری نہ کریں بلکہ جو حکم واضح پر آپ کو پتہ ہو اس میں آپ البتہ نئے منکن جدید کے ساتھ کریں اس کے علاوہ اور ان عموماً کے سلسلے میں بھی ان احکامات کے سلسلے میں آپ زیادہ دلیری نہ دکھائیں کہ لا یار حقیقت ہو کہ آپ نہ جانتا اس حکم کی حقیقت بال یقین یقین کے ساتھ ہاں یقین کے ساتھ جب آپ کو پتا نہیں یہ معاملہ اصل میں کیا ہے تو وہاں آپ خود اس کے بارے میں عبی معرو منکر نہ کریں بلکہ ایسی چیزوں کے بارے میں اب معروع منکر کرنے میں بل یار جو بلکہ آپ روجو کریں فی تاخیر کہ بھائی اس میں کون سا معاملہ صحیح ہے کون سی چیز صحیح ہے اس کو جاننے میں اس کی تحقیق کے لوگ رجوع کریں اللہ عالم ربانی ایک عالم ربانی عالم یعنی کہ وہ مراد وہ شخص ہے جو شریعت کے تمام حلال حرام اور بنیادی عقائد سب جانتا ہو ربانی سے مراد یہ وہ بند ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے معرفت حاصل ہے معرفت حاصل کے اللہ کی وہ سچی بندگی جتنا خود سے ہو سکتا ہے کرتا ہے اور اللہ سے شدید رب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کی بھی تعلیم و تربیت پر وہ لگا رہتا ہے ان کی تعلیم و تربیت ان کو سیدھے راستے پہ لانے کا اس کا مشافق لاحق رہتا ہے اور اس میں وہ کوشاں رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ربانی کہا جاتا ہے لہٰذا ایسے عالم در جو رب عالم ہو اور ربانی ہو ربانی کا جو ہے تشریف اور عرفانی کیا ہے شدید الربط اللہ تعالی و شدید الطرب الناس اللہ کی معرفت کی وجہ سے اللہ سے بھی جو شدید تعلق ہے ربط بندگی کرتے ہیں وہ شدید و تربیت اور اللہ کی بندوں سے شفقت بھی ہیں ہم ہاں ان کی تربیت میں بھی شب و روز کوشاں رہتے ہیں تو ایسے عالم کی جو کریں عامل جو عمل کرنے والا اور دین پر سمندانین بے لوس خلوص کے ساتھ دین پر عمل کرنے والا ہے اس کی زندگی میں کوئی ریاکاری کوئی اور جو کچھ بھی نہیں متحلک اور وہ متحلک ہے بلاحلہ کے الحمدہ اچھے اچھے اخلاق سے یعنی متحرک یعنی متصف ہے اللہ کے سے اچھے اچھے اخلاقیات اس میں صور ہے تعامل ہے ہاں جی سخاوت ہے شجاعت ہے بو ہے اس طرح اف و درگزر ہے نرم خوئی ہے یہ تمام اچھے اخلاقیات اس کے اندر ہیں متبرین اور وہ دور ہو زمین میں برے اخلاقیات سے وہ دور ہو ہاں جی تو اس میں یہ اچھے صفات والے عالم پر رجوع کریں نہ کہ ایسے عالم لا جاہل نہ کہ وہ شاختہ جو جاہل نفس ہے ممکن اظہار تو وہ خود جانتا لیکن اپنے نفس سے بالکل خبر ہے کہ خود کی جو ہے عبادت بندی کے زاویے سے بالکل بے خبر ہے جاہل نفس نے اپنے نفس کے بارے میں جاہل عاطل اور بیکال غزوانین اور مفت میں غصہ آنے والا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر معمولی چیزوں پر متقن اور وہ کہتے ہیں بے طالدل کشریہ کشبل جلد, جلد ہاں جی اور چمر خیال تو متقبی ظاہر تعلیم کے قید میں بن ہیں متقدین بن ہیں بے طالدین کسی ظاہر قید کے قید میں تو کہ وہ عالم نہیں ہے چونکہ وہ خود مراد یہاں کے یہاں صرف ہمارے وہ سے عالم سے پوچھیں جو خود صاحب رائے ہیں مستحد ہے وہ کسی اور کی تعلیم میں نہیں کیونکہ کسی اور میں ہوگا تو اس سے پوچھ کے بولے گا بلکہ خود صاحب رائے ہیں حقیقت کو جاننے والا ہے ہاں یہ جی, متاثرین اور تعصب کا شکار نہ ہو بھی تعلید رسمی رسمی تقلید کی وجہ سے کسی مشرق کی تعلیم کی وجہ سے وہ اسی کے بعد کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور خود کو حقیح حقیقت کے علوم نہیں ایسا نہ ہو تو آج کے دس یہ پر اتفاق کرتے ہیں